خطبہ نمبر 63، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں دنیا کے فتنوں سے ڈرایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم اللہ ونیا ولابا تنا اخدو منہا لہا اخرجو منہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دنیا ایسا گھر ہے جسے جس سلامتی کا سامان اسی کے اندر سے کیا جا سکتا ہے اور کوئی ایسی شے وسیلہ نجات نہیں ہو سکتی جو دنیا ہی کے لیے ہو لوگ اس دنیا کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں جو لوگ دنیا کا سامان دنیا ہی کے لیے حاصل کرتے ہیں وہ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر حساب بھی دینا ہوتا ہے وما وَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَأَقَامُوا فِيهِ فَإِنَّهَا عِنْدَ بِالْعُقُولِ كَفَيءِ الظِّلِّ نس اور جو لوگ یہاں سے وہاں کے لیے حاصل کرتے ہیں وہ وہاں جا کر پا لیتے ہیں اور اسی میں مقیم ہو جاتے ہیں یہ دنیا در حقیقت صاحبان عقل کی نظر میں ایک سائے جیسی ہے جو دیکھتے دیکھتے سمٹ جاتا ہے اور پھیلتے پھیلتے کم ہو جاتا ہے